واصحابي اليس ذكر الصفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَهُمْ رَاكِبُونَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بل وسائی سل پل مو الله نلا مینہ ملا اکتہ ہو سلونا لینا منو سلو لئی سلو ل sallam tasslim tasslim سوکن البواد بلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعلمین وعلا کا سہاب سیا محمد رسول اللہ کرنٹ تھوڑا جا مسئلہ ہے کرنٹ کرنٹ ہم <سلام> سنا <سلام> دکھا <سلام> قادر مطلق جل وال زم پاک دے اندر دو دو حق تعالی مجد سد کا مدینار محبوب خدا شرف بات آئے اللہ خا صلی اللہ تعالیم صدقہ پچھلے جمع المبارک شریف تو سلسلہوار ایک موزوں کا آغاز کی اس دا عنوان سے ضرورت ولایت تو اج بھی اسے اس عنوان نو آگے پڑھانا چاہنا دعا کرو لاہور بلا لمین مینو سمجھانے کی توفیق نصیب فرماوے اور جنابوں کی توفیق نصیب فرما رہی سارے, سارے دے اس سمان دوستو جو پچھلی دفعہ بیان کیا خلاصہ جنابر نے رکھ دینا جنابوں نے بیان کیا اللہ تعالی جی لوگ ہیں نا دی سب نے جی پہلی ضرورت ہے نا ضرورت سب نے جی پہلی ضرورت وہ ہے کہ ولیاں تعلق اور نسبت بغیر ہدایت ممکن نہیں ہدایت ممکن نہیں اگر ہدایت ملتی ہدایت کا اصل جو سر چشمہ ہے وہ کیا ہے قرآن و حدیث مگر ید البی کثیر و یہدی ہی کثیرا یہ بھی بالکل اپنی تھان کے اتنے مسلم اور اٹل ہے کہ کئی قرآن مجیت ہادی پڑھ کے ہدایت, پا جان دینے، کئی جان دینے. اگر ہدایت صحیح جو قرآن مجید دا معنی ہے تاجین اور اس تک رسائی اور رب کے پیاریاں بگائے خالی جڑے قال والے ہوں نہ تو اے حاصل نہیں ہو سکتی ولی جرے نو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دیجئے مجلس شریف ہے اس تک رسائی حاصل ہوندی قرآن و حدیث جو ہے انہاں نے ادھر پڑھنا ہوندہ ہے ادھر پھر اس تا جو صحیح مطلب و معنی ہے از خود زبان رسالت جو سمجھنا ہوندہ ہے جن دینال گمرہیاں دا شک و شبہ بھی ختم ہو جاندہ اور ہدایت واسطے انسان دا سینہ کھل جاندہ جنا پردیس کی کتاب پیر سیا لال نے رسول اللہ پڑھی ہے ہے؟ ایک نہیں کروڑ شروحات ہو ایک شرح نہیں کروڑ شروعات ہووہات ہو یاد رکھو بندہ کروڑ ایک مثال دے رہا کروڑ آدی سے مبارکہ دیا شروحات دیا کتاباں آدی وضاحت دیا گلا کھول کھول کے سمجھائی ہوں کروڑ پڑھ لو دل اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلاح اللہ وسلم آپ کی زبان شریف نکلے ایک حرف نال حاصل ہو جانا ہے پچھلے موضوع میں جناب سامنے خلاصہ کچھ اج میں جناب رن اے ضرورت و لائے دوالے ایک ہور بات سمجھانے پرانی مجید چ بڑی ہی خاص اور بڑی ہی پیاری گل ہے بڑے ہی محبت سنن جن کے نا ویکو میں جناب رنو آیت شریف پڑھا گا اور دساگا وکھو یارو سنیو بھی سارے نال کھا دا ہوا جنہ دہاں قرآن دیس نہیں انہوں نے قرآن دیس سنبھال سن لیا ہے تیرہ میرا قیدا قرآن مجیدے قرآن مجید, ایسی ایسی سچے نہیں سنیا قیدہ بیان قرآن مجید الفاظ پڑھا انشاء اللہ میں آغاز کر لگا ابتدا جتنے میں گل شروع کرنی ہے نا اللہ ببو المی نے قرآن مجید اندر تقریباً سات نوجوان سن سا جوانی میں کیا بات ہے اگو پھر ماڑے کرانے دے نہیں سن تکڑے کرانے درد سن پر جس وقت انہوں نے محسوس ہوا ساڈا دین سارے ہاتھوں چلا جائے گا ساری دی جی دی چادر اتنے داغ آ جائے گا انہوں نے ماحول معاشرے دی پرواہ نہیں کی تھی. اپنے ایمان نو اپنے و عفت و پاک دامنی نو بچان واسطے غار چیرا لایا ہے خربا دنیا کے نام ہوئے اللہ نو ایسا نام, بخشیا ہے کہ نام مٹ گئے نوجوان میں ذکر شروع کرنے ہے تھوڑی جی باریک گل اگر تبھی پوری توجہ ہوئے تو میں کر دینا وغیرہ چھوڑ دینا وہ خارج جا کے نوجوان ستے سن نا جنہوں اصحب کاف ہے جا دے بارے اختلاف ہے وہ کتنے نوجوان سن قرآن مجید نے خود بیان کہ سنو فروس اس بعد میں دساگا کہ رب نے تین گلا نے بہت لوگ اچھ گل کرتے پر ہے او کن سن رب نے قرآن مجید آئے اشارہ دتا ہے وہ کن سن میں او نو دساگ وہ بڑا پیارا اشارہ ہے الله رب العالمين فرماد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سمعة وثامنهم كلب كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرارا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا پوری دیا روز لوگ آخ ستون ہے ساد کلب اجمبے چیواں کا کتا سا رب نے ویکلاف کہیں گل دے معاملے اختلاف ہویا سی یا بندیا دے تعداد چی دیکھو نا میں تین گل کرنا تک کوئی مہمان آئے اندر ہو جانور ہو سن فون کرو یارو نال کتنے بندے آ رہے ہیں اگلا بندہ کہ جی سندے نے ستواں بھی ہے تو ہس پیسے یاد نہ یہ تو مناسب باندھ نہیں کتے کا ذکر بندیاں بچ نہیں ہوتا پر آخر وہ گلے رب ایک بارا دا اٹھا سا بار بار بار بار جو ہی رب نے نقطے اپنی جگہ کرا گا قرآن مجید نے فرمایا بھی ترائے تراہ جائے اے غار جا کے اون میں واقعہ پورا تفصیلات سنانا نہیں چاہتا جناب نے سنیا ہوا ہے غار جا کے سونگ ہے جدو اٹھے نہ اللہ تعالیٰ فرماند جھے کم لوگ جی سن ان نے پوچھا کنی جمع دست ہے کم از کم ترائے بلید ترائے نے انجے لگتا انج میں دساگا نا بھی کنی دیر ستے رہ یا نہیں بلکہ کالو ترای نے, اعلم تے قالو، ترائے نے، مانا بند ہے جی کالو جمع کم از کم ترائے ترایے نے آخیا نہیں یار رب جانا کن تک رہنے بن گئے ہے ہے ہے ہے اللہ <سؤال> دے ضرورت کیا ہے؟ اے ہی مجناب سنانا پیش کرنا تسا ایک بار بہت ہی ڈھلی آواز بولو سبحان اللہ میں <سؤال> <سؤال> زور دا نہیں آخیا میری پتا سی تسا زور دا بولنا نہیں ایوڑا پاوا بھی یار اچھی آئیے تو, تو مٹھے بولو قرآن مجید سنو اور سنو پھر اللہ رب عرب المین دا تعلق کیا ہے اور اس نالی محبت دا انداز کیا ہے توجہ ہے ذرا پیار نہ بولو سبحان الله رب العالمين جل مجده الكريم نفرمها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يخذ الله فهو المغتد ومن دل فلن تی دہو ریم انجیباد سات نوجوان جنہیں اپنے علاقے نو چھوڑ کے غار دے اندر جا ڈیرا لایا ہے اپنی جوانی اپنا ایمان اج پہ دیتا ہے سانشرا چھوڑنا قبول ہے کھانے پینے گرانے سنکھ چھوڑنا قبول ملا فرمانی ہو جائیے ساڈی جوانی دی چیٹی چادر دے داغ آ جائے سان قبول نہیں تیقدر آب سونا قدر والی داخ میرے مدی کے تاجدار نے بھی فرمایا بندہ رب و آب بج کے آدھ بندیا نے رب واستے اپنا علاقہ چھوڑیا اپنا وطن چھوڑیا اپنا دیش چھوڑیا اپنا محول چھوڑیا اپنے نظام دی پروا نہیں کیتی اپنے دنیا والے اس ماحول نظام دی پروانی نہیں کیتی تے پھر میرے مولا دا پیار وی ویکھ انہاں دے نال اللہ تعالی فرماتا ہے و ترشمسا الہ صلعت زاور عن ہویا کیا جدو خارج چاہ کے انہاں نے ڈیرہ لا لیا مولہ میرا پیار ووک سورج چڑھتا ہے سورج وی اجڑی خار اپنی کل تو جی چ رکھ لو اجڑی غار جا کے ڈیرا لایا او غار دو غار ہے ایک مشرق آسے موہ مغرب والے پاس موہ ہے دو ہے اندھی لایا ہے اور نہ جو میں تنہوں پتا ہے جدو مشرق والے پاس مو مغرب والے پاس منہ سورج نے چڑھنا تل سجا پاسا مار تھوڑا جا ہٹ جان جہ راہ ٹرد فرما جے پیارے سونگ ہے نا سورج نو فرمایا تھوڑا جہا ہٹ جا جی سب تھوڑا جہو تھوڑا جا ہٹ جا جس روشم ٹرد اللہ فرماندہ اے میری تقدیر ہے اے میری تقدیر ہے ہوں اتحک حکم کیا پیا جہ راواں تر رہا ہے انہیں راوا نو ذرا چڈ دیتا کر حمزات سجا پاسا مار لیا کرمزا تیمال جدو ڈبدتا ہے جدو ڈبدتا ڈبدیا خپا پاسا مار ل جد چڑھتا ہے کرپ لگے گی او تکلیف ہونی ہے مولا کی کرا فرمایا تقدیر بدلتے اج یارہ جی خاطر ادا راہ بدل لے آئے سات بندے ستے پے پیار ہے مولا نو سورج رب نے جدو فرمایا پاسا مار لیا کر تاکہ اندر تھوپ نہ جائے نو تکلیف نہ نو تکلیف نہ ہونا جبان دی خاطر اپنا نظام پیا بدلنا ہے رب دستا ہے سادہ پیار بھی کوئی شاوی خاطر نظام دی پرواہ نہیں کیتی اُن دی خاطر اپنی نظام دی پرواہ بھی نہیں کرتے انہوں دی خاطر نظام ہی بدل چھوڑ دے غور تے کرو اللہ فرماندہ تکن آیا ت جاندیا نشانیاں نے ہے ہائے ہائے نوجوان جنہ اپنی جوانی نئی روخ دایا آدھے آپ نو بچایا تو بچایا ان اکھان پابندیاں لائیا مولا دی خاطر اکھان کیتیا وہ مولا کی خاطر رب فرمتا لالکا من آیا اللہ یہ جوان یہ جان ساڈی نشانیاں نے ساڈیا نشانیا نے لال کا من آیا اللہ اے ساڑیا نشانیاں بھی جو نشانیاں نے اے دروے قسم خدا دی اے ناگلہ دینا آل بندہ سمجھے تے بڑیاں گلہ سمجھ ساکتا آئے دنیا دن در بڑے بڑے زور آور آئے بڑے بڑے جنابے والا باڈی بلڈر آئے بڑے مضبوط یہ جی سمالے آئے لشکر شکانا ہزار ہزار بندے نال کلے کلے مقابلہ ادر گئے گئے ویخ وی وی خونا ویخانا نے آج آپنو مولا دی خاطر پاک رکھے آئے گمنام نام ہو جانا قبول معاشرے بچ مٹ جانا قبول اپنا تعلق لوگا تو توڑنا قبول تو ٹوٹ جاوے یہ قبول نہیں ربلا قرآن مجید فرما کے کتنی عظمت بخشی سونے ان نوجوانا دی کیا شان ہو چایا دان کرن والا دا تاجدار پڑھنے والے سنن والے صحابہ کرام نے وہ سجنا اپنی زندگی نو سی روخا نفے نقصان درمیان تمیز نہ کیتی عزت بے عزتی دے درمیان تمیز نہ کیتی قدر کری شہ در میں غلط بنا لجنا قدرت ہے میں ایک ایسے گل سنا حضرت مساب بن امیر میرے نبی اڈی فراخی آلی کھلی زندگی گزارن والا سی جا سوٹ پہ چار ہزار جرم دل کا دس ہزار تو زیادہ بنے گا چار ہزار دا سوٹ چار ہزار جرم د خوشبو جڑی لائی جڑی گلی بھی گیا تار حضور دا کلمہ پڑیا ہے ماں باپ نے لباس کھولیا بے لباس ہو کے نکلے روڑی آپ کھال نظر آئی ہے آپ نے جسم سے ہے اس حال جدو والا رہنے میرے نبی دا جملہ سنیا جے ایسم و شان حضور نے جدو ویخیا وار ویکیا یار فرما نے ہزور دکھا چھم چم تھرو جاری نے رو رہے نے نے فرمایا یار میرے مساب بن امیر ویکو اللہ رسول پیار نے آتا کر سول پیارکھو ایس جملہ کیڑا ہو سکتا ویکو میرے یار والے ہے تیریا میری زندگیاں ہو دنیا آخری ہوئے گی ویکو مسلمان والے پیار نے ایال کا کر چھیا فلموں نے ایسا دہال کا کر چڈیا ہے نظام نے حال کیا کر چڈیا اللہ رسول پیار نے انداز حال کیا کر چڈیا ہے اگر جی تین سمجھ نہ آن غازی گل سنا نا وا روشنی ہوئی آپ کھڑے ہو گئے آن والا یہ سونی صورت ہے ہاتھ بن کے ارد کردے نے فرمایا یارا من موسی کلیم اخ دینے میں تے کوے طور تے کھلو کے اللہ نال گلاں کرن والا موسی کلیم رب نال گلاں کرن والا ہوں حضور میرے نال گلاں ملک ملاقات کرن واسطے آیو گل سمجھ نہیں لگ دی بس اے جواب سنیا فرمایا جدو تزور کی قربانی تیار ہوا پانسی کا ایلان ہو دربار ہزور چہری ہاں سوا لکھن بھی جانے صحابی جان وقت قتب جانے فرمایا صرف تیرا ہی ذکر چڑیا ہوا ہے ہاں ان کے سار کوئی کیسے ہرنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہرنج میں ہو جب یار ت گئے ہیں سب غم بھلا جو ہے توجو سجنا درد بولو نا سمان اللہ ہاں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے لفظ رہ سونے اس نال وی گل اور سکتی ہے اس نال وڈیل اور موسا کلین فرما نے اصا جدو بھی مدینے داجدار دی وارگاہ جانے آریا ہی گلا چڑیا آندیاں نے سڈے غازی نے کمال کر چھڑیا چڈیا میرا جی میں تیرے نال ملاقات کر جاو خیر سنو نوجوان آ کے غار دے اندر سو گئے پہلا پیار رب دا جی کیتا فرمایا میں جدو پیار کرنا ان کو جنا ہو سکتا نے میں مولا و کیتا ہے میں, مولا میں, کنہ کیتا ہے میں نظام ہی بدل کے رکھ دتا ہے سورج نکیا اپنے راہم تو ہٹ جا سنو توجہ, توجہ گل کر کے ربلا جار تک سو دادا نو سال ترائے سو نو سال تک ستے رہے سونے اللہ پر بلا جار مولا تھوپ سے نہیں لگا پیار کرنا ہے کہ انہوں تھ لگ جاوے پر بندہ ستا پیا تھک بھی ہے تھک جاوے پتر تھکے ماں پاسے پرتدی ہے رب اسے پیار بیان کردی بک ملا جمی نہیں وا ترمایا سو تو سال تک ستے رہے تفصیلان چیا چھ مہینے یا پھر سال گزرتا ہے انہوں کا پاسا بدلنے مولا کون بدلتا ہے فرمایا مو قلب ہم ساری خاطر جائے نے میں رب خود دا پاسا بدل چڑنا ہے ویخ مولا دا پیار مولا دا پیار ان نوجوان کنا درویخ ایک ہے کتیاں والی زندگی فاڑ پھاڑ, پھاڑ کے اکاں غیر مہرم نو ویخنا سجنا ادر ماڑی جی نفستی لذت کی خاطر اپنے مولا نو ناراض کرنا آدھے آپ رو بچا گیا ہے بچا گیا گناواں تو برائی تو, تو مولا دا پیار وی مولا فرمانے پائے پیارے تھک دی گل سی میں تے ضرورتیں لایت کرنی سی گل وہی گل آ گئی تو جو ہے ذرا بولو سبحان اللہ سونے او کلے نہیں سنا نال ایک کتا بھی آیا سی کتا پلی تھے پلیت پلیت آیا اللہ فرماندا توجہ تفسیر والیا نے لکھے جڑا کتا آیا, کتا نال آیا سی میں ایک گل بسا کلے بہ کے غور کرنا ہے کتا نہ لایا جڑے ولی نے انہ چھ مہینوں تو بعد پاسا ہے مولا کون پرت فرمایا سڈے پیارے جو نے من کئی پرتنا ہے, ہے تفسیر والے نے لکھا ہے جو ہی ادر کار ستے پائے جہ نوجوان ستے پائے ان پاسا بدلتا ہے بوے کتا بیٹھا ہوا ہے اونا بھی بدل جانا ہے بس میں گل پوچھنی ہے انہوں نے پیاریا پاسے برتا والا مولا ہے دسو دس اس کتے داسے کون برتا اگلی گی کرتے کتیا کی ہر کون پرواہ کرتا ہے پر کتے ایتھے چلو رب نہ صحیح فرشتیاں نے پرتایا گا مولا کیوں ہے کتا میرا کتا اج تک کتے دی پرواہ کی پاسے پڑتا ہے جیت مولا پیار پہ کرتا ہے وہ پاسے پہ پرتوانا ہے کہ پیاریا وفادار ہے ہاں پیاریاں دا وفادار ہے جے اگر اندر والوں کے پرتیجے تے کا نا پرتیجے پھر پیار, پیار فرق آوے گا اے وفادار جو بن گیا ہے اے والا نہیں ریا وفادار بن گیا ہے اندر والے اپنے یار کرنا کرم جب سنو میں <تصفح> دربار والے پاس لے کے چلانا بھی دربار سے کیا پیا پی تو ہے ولی نال سن ترائے سو نو سال تک ستے رہے بغیر کھان پین ت بغیر کھان رہے بندہ ترائے دہاڑے بھی نہیں کٹا ہوں جرا جی حال بن گیا ہوں تو دن نکلے گا کیونکہ شوار میں کھا کھا کے برگر کھا کھا کے اندر طاقت ای گئی ادھر پاور ہی نہیں آ گئی خیر سنو بغیر کھان زندہ رہے بندہ نہیں او کی زندہ رہے ایک ہی جواب ہے نے ایک ہی, ہی ہے غار اندر ستے رہے مولا عالم میں لاہوت عالم میں ہاہوت تو آل میں ملکوت تو او نواز سے روحانی نوری خوراک میں ادھر ویخنا توجہ میں سماج جا کے مؤلا نو کی مؤلا یہ کتا کہ بلی تو جنہ رہے کیوں تے تیر پیارے سن تری محبت والے سن تریف والے سننا رکھا ہے ایک بن گیا سی ایک کتا سڈے پیاریاں لگ گیا सी کا چوکیدار بن گیا سی کرم کی خیرت گوارا نہیں کرتی بری جنہا رہتا مر جائے ادا پیار ہے جتنے اصانو زندہ رکھ کتے ہے اتنے کتے بھی رکھ سڑیا سبحان اللہ سونے ولی عمل تو نور دی خاص خوراک دی رہی مجھے دسو رہے پر کتا اے رب نے دسیا آئے ولییا دربار سے جان نال کی ہے خار انج سمجھو ہے ہے آن لگتا ہے دربار کتا دربار سے بیٹھا ہے سونا یہ درویخ پتا لگا ہے وہ جہی بھی آج آلمی ہاہو جڑی آلمی جبروتو وہ جڑی آلمی لاہو تو ہنور والی روحانی خوراک آ رہی سی جی جی جی جی ولی نو مل ہے نالو نال ادا پرتاؤ ادا حصہ کتے نو بھی مل جائے قرآن مجید اندر دست سے آئے اور ملیان دے جہان تو خوراک نور والی ترتا ہے وہ جیندر پاک نو ملدا ہے اگر چنگی نیت کلندر پاک کے بوائے سے تر جائے وہ بھی خالی نہیں آتا وہ بھی چھوڑیاں دوست دو جاننے ہوں مگر سانو تے بسا اوقات سڈے دل دی حالت اوے ری بدلتی نہیں اے نکتا ہے اندر میں کلام اگلی بارہ کرا ان مگر اتنی خاص گل سمجھا ہے او میں جناوروں سمجھا لوا تو جو ہے ذرا پیار نہ بولو سب سنی لوگ یہ دے ولی پیارے دا کفن چفن می میلا نہیں اے کتھے لکھے لکھے قرآن, چھے. قرآن, چخن. قرآن چخن. ہائے ہائے. دس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا ہوں سنو تو آخو کہ کتھے آئے ادھر ویکو گل سنو میں جہی سن جس غار چنگار چار موہ تو یا شکر تھوڑا تھوڑا یاد ہے موئی غار ہے کھلے میدان چار ہے یہ دسو یہ ممکن ہے بھی سو سوتے نو سال تک ہاوا بھی نہ چلیں نیل نہ چلے فارشاں نہ ہوئین ہے ترائے سو سال تک کپڑا پیا رو چھوڑو تسا یار سو سال تک چلو چھوڑو پنج سال تک کپڑا پیا روا کی حال ہو جائے انتہائی بھوتا ہوا یا نہیں انتہائی بھوتا اوی ہے انتہائی بھوتا ہو جائے انتہائی بالکل بسیدا ہو جائے گا بندہ دس دن تک اے مچھا نہ کترے ستا رہے مچھا ودنگیا نہیں ودنگ داڑی نہ کفن کیلا نہیں آتا یہ ترائے تے نو سال تک ستے رہے نا ایک پوچھتا یار اپا کنی دیر ستے رہے ہیں تو دوسرے کیا فرما نے لبسنا یار نہیں تو لگتا ہے سونے چلیاں چلیا گیاں دیریا آئی ہون گیاں آخر کیا اگر جسم کٹے پہندے رہے ہوئے نہیںار یہ بلا کھتا بندہ ایک دن سوتا ہال بن جاتا ہے کپڑے حال کی بن گیا وہ کن لے چلو پھٹے نہ ہی سی کن میلے نہ یار کی نہ کرو اکر کر اٹھے آدھا حال وے کے ایک دن دن نہیں یار ایک دن, نہیں بلکہ ایک دن بھی سکتے ہاں اندازہ کرو جدو چل دیا ہو تے رب پھر نہیں فرما ہونا بھی نیری چل ضرور مٹی کے کلے کلے زرے نو رب فرما ہونا اے موئی غار دا او پیارے سُتے پنے جتھر مرضی اُڈ کے جانے ہی جا بکروں ناں پیاریاں دے نیڑے ناں جاویں او ਸਾڈی خاطر سُتے نے انہاں دے کپڑے مےلے نہیں ہونے چاہیدے جڑا تراے 100 تے 9 سال تک بلیاں نوں جین سگارے سُتے پے دو منہ تے سونےاں بغیر کٹے تو رکھ سکتا ہے تے مٹی نیڑے نہیں آن دے سکتا سونے او مٹی نیڑے نہیں آن دیندا او فرید با حکری ملتانی منٹ آر اے میں جی گل قرآن چیز دل نہیں منہ ٹیپو صاحب کی خیال ہے ایک منٹ میں دوبارہ لفر مند ہے کال حکم لو ایک کہ یار کنی دیر سوتے رہے لبسنا ایک بعد پتا کی بعض بعض پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ اندازہ کرو جی اگر کپڑے کو کٹا مٹی پہ یار ادھا دن انہا آخرہ سی اتنا دن اے پیار مولا دا انہا دن آل ہے کہ غار ستے پہنے نہ رب نے انہا دے وجود نو تھکر دیتا ہے نہ انہا دے نیرے مٹی گھٹ دان دیتا ہے انہا کتا جرا سی بس خاص گل ہے جس گل کی وجہ کرے رب دستا ہے جہاں گلیا نے جہاں ولیاں نو ڈوکیا نہیں بلیاں والا بن گیا ہے ذکر ہے ہوں کو ادب والا کتا میں سونے گل کرنا اچھا بہت زوال وار اور وال اور انتہائی بربادی میں اقبال نے گل کی سن لو فرمایا وامی وا متا ہے کارواں جاتا رہا وائنا کام متا کارواں جاتا رہا وائنا کام متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سیا جاتا علامہ اقبال نے ایک بڑے دردناک انداز گل فرمایا ناکامی برباد ہو گیا متا ہے کارواں جو سڈا کارواں دا متا سی نا وہ سامان جن کی وجہ مسلمان عظمت دیا چوٹیاں نو پہنچیا ہوا سی پتوں کھس گیا پر وڈی گل یہ ہے کے دل سے مسلمانوں کے دلچ احساس نقصان کا احساس بھی ختم ہو ہوتی سو اللہ رسول مولا گل بے ادبی انتہا تاریف تاریخ انسانی اللہ رسول نام کا نہیں ہوئی ہونی شادی کارڈ ہے نا بسم اللہ شریف لکھ ہے فکیر نے اپنی گنا گاہ رکھا نال نا لفظ بولنے نا گناگاہ کیا قرآن دے ٹکڑے قرآن وہ نہر اچھرے والی غالب ہے جن پورے لاہور گٹر لگتے ہیں کیا اتو ہر سال اللہ درآن جمع کیا جائے اٹھایا جا کیا یہ امت مسلمان اتنا بربادی کا تباہی زوال دا وقت آنا اتنا تباہی دا وقت اللہ عزت دینا ہو گئے کیا سوچ کیا مسلمان اس ہے اور بڑی گل یہ ہے کہ اتنی بے ادبی تو بعد دماغ اپنے جسم نکلیف ہے اولاد نکلیف ہے بندہ سوچتا ہے کئی بار طبیعت چ بے چینی آنی بے ادبی تو بعد کدے کو راتا اینجی آئی سوچ سوچ کے طبیعت بے چین تو پریشان ہو جائے ہر ایک اپنے کپڑیاں کپڑے سوارن کے نے یار کپڑے ویک کے پر سٹیا ہونے یاب جی رسول نا کی قدر نہ میں سونے کپڑے پا کے کی کر میں؟ ہے کسی نے دماغ کیا ہے الجھن کوئی ہے, ہے پریشانی کوئی ہے دماغ اتنے بوجھ ایک بےدبی انتہا ہے دوسرا بے بےحسی انتہا ہے بے بےغیرتی انتہا ہے ساری لمبی تان کے غفلت نہیں درسا جانا انتہا ہے سونا اس حال اچھا کی سمجھتے ہو کہ رب سونا عزت دے وے گا اور اس حال گے تو رب چلے گی ہے یار گلو باپ تکلیف کی حالت ہوا پتر کولو لگ جائے تو باپ کا دل پوچھنے والا کوئی نہیں اند. ان دن آج جو اندر بیت دی کہ میں ہای ہائے, ہائے کر رہا سا پیرا پتر میرے کو لگ گیا یار جڑا جی یہ کمینا بن جائے اللہ دا نام ہے قابل نہیں ہوا حالانکہ اس گل میں دسان میں پھیلانا نہیں سی چاہتا پر پیلا کیوں رہا یار کی ہو کے گیا یار جی بہت ہاتھ نہیں ملتا یار کی ہو گیا ہو کے گیا آئے ہو, ہو گیا ہر ایک بندہ یار خبریں بادشاہ پتا نہیں ہو گیا اولادی خبریں خبریں سان پتا نہیں خبریں سان پتا نہیں ہو گیا یار بےحسی کی چادر انج لے کے لمی تان کے سو گیا سو گیا مڑ تین میری عزت ملے بھول جا جائے سب کھوڑ نہیں مل سکتی سونيو اس سلسلے دے اندر ہی اللہ رسول دے نام دے کاغزات نوں جمع کرن دے سلسلے دے اندر اتوار نوں ایک جلوس دا اہتمام کیتا گئے سارے رل کے جاواں گے تے درو شہر دے اندر درو درو در چکر لگا کے تے جتھے اللہ رسول دے نال کے کھٹا وغیرہ آیا ہے انہاں نوں صاف کیتا جائے گا نالیاں روڑیاں تو پےرا دے اندر پے ہوئے اللہ رسول دے نال اے اٹھان عظیم سعادت والا کم کیتا جائے گا جناب گزارش ہے اپنی آخرت سوار جناب ضرور شریف لے کے آؤ اللہ تعالی دی بار وقت تے نو بجے ہے بجے جگہ جی سر گلاب جی دکان تر تقریباً نو بجے آغاز ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ دی بار گاہ دلّا تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے صحبت باقی